بسم الله الرحمن الرحيم يا بني او بیعہدی اوفی اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مومنین کے صفات اور ان کا انجام اسی طرح کافروں کا جو رد عمل تھا اور ان کے جو سزا تھی اس کی ذکر فرما دیا اسی طرح منافقین کی بات آئی منافقین کے جو حرکتیں تھی اور ان کا جو انجام تھا اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان فرما دیا اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک عام خطاب فرمایا یا ایوہن صعبد ربک ملدی خالم سے اللہ نے اپنی عبادت کی بات کی اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور یہ نعمتیں عام سب لوگوں کے لیے تھی اس میں خطاب عموم کا تھا سب نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرما دیا ساتھ ساتھ بات آئی کہ اس کی زمین کی خلافت کی جو فرشتوں کے ساتھ اللہ کی گفتگو ہوئی ان کا بھی ذکر آیا اور یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ یہ نعمت اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے سپرد کیا اور اللہ رب العزت نے پوری زمین کی خلافت انسان کے ہاتھ میں دے دی تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے ذکر فرمائی ابھی اللہ رب العزت خاص بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے تذکیر ہے ان نعم کا جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر فرمائی تھی اس کا اجمالی یہاں کیا ہے ذکر ہے انعامات خاصہ کا جو کہ اللہ رب العزت نے یہود کے اسلاح پر فرما دی تھی اور اسی طرح اللہ رب العزت عیفائے عہد کی طرف اشارہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ جو عہد تمہارے ساتھ ہماری ہوئی تھی اس کی ایفا کریں اس کو وفاداری کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں اور اسی طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے روکا ہے دین فروشی سے اور حق پوشی سے اللہ رب العزت نے فرمائے بنی اسرائیل سے کہ دین کو فروخ نہ کیا کرے جو کہ یہ پرانی تمہاری عادت ہے بنی اسرائیل ایسا کرتے تھے کہ ان میں کچھ علماء سو ہوا کرتے تھے اور وہ دین کو فروخت کیا کرتے تھے کچھ دنیا کی چیزیں لے کر آراز لے کر اور دنیا کا جو ساز و سامان ہے متا ہے وہ لے کر دینی احکامات کو فروخ کر کے پیسے لیتے تھے رشوت لیتے تھے اور حکم کو تبدیل کر لیا کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے دین فروشی کا کیا منع فرمایا اور اسی طرح حق پوشی کا اللہ نے منع فرمایا کہ آپ حق کو باطل کے ساتھ خلط مت نہ کیا کریں یعنی حق بات کو نہ چھپایا کرے اللہ رب العزت نے یہاں سے وہ خاص انعامات کا ذکر بھی فرما رہے اور ساتھ ساتھ ایفاہ عہد کی طرف اشارہ فرما رہے کہ آپ عہد کریں اور اسی طرح کیا ہے یعنی جو دین فروشی ہے یہ عمل یہ تمہارا درست نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو باز رکھے اور حق پوشی نہ کیا کریں تو اللہ رب الج فرماتے ہیں یا بنی اسروزی اے بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل قوم تھے یہ کس کے قوم ہے یہ بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے اصل میں اسرا یہ دو کلمات سے یہ لفظ بنا ہے اسرا ہے اور ایل لفظ ہے اسرا اور ایل سے اسرائیل بنا ہے اور اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلط کا لقب ہوا کرتا تھا حضرت یعقوب کو اسرائیل کہتے تھے اسرائیل کا مطلب ہے اسرا کا مطلب ہے عبد اور ایل کا مطلب ہے اللہ یعنی یہ بمانہ عبد اللہ ہے اسرائیل بمانے کیا ہے عبداللہ اور یہ حضرت یعقوب علیہ سلاۃ السلام کا لقب ہوا کرتا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہسلاسلام علیہ تک جو زمانہ ہے اس زمانے میں تقریباً چار ہزار انبیاء اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں اور یہ اکثر انبیاء بن اسرائیل میں ہی آئے ہیں اور بن اسرائیل کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور ان کو ہدایت دیتے رہیں اللہ رب الجت فرماتے ہیں یا بنی اسرازرو اے بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد شمار کی جاتی جتنے بھی یہود ہیں جتنے بھی یہود آباد تھے اس سمانے میں جتنے بھی یہود ہے اس کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے یہ ان کے اولاد میں سے ہے اور اکثر حصہ نسورہ کا بھی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اسکورو تم یاد کیا کرے نعمتی اللہ میری وہ نعمتیں انعام تو علیکم جو میں نے تمہارے اوپر انعام فرمائی جو تم پر میں نے انعام کے طور پہ وہ نعمتیں بھیجی ہیں ان کی کیا کریں یعنی تم ان کو یاد کیا کریں اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ چونکہ یہ دور دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکی زندگی میں دعوت چلائی اس کے بعد جب ہجرت فرمایا مکہ مکرم سے مدینہ منورہ کی طرف جب مدینہ منورہ آئے تو بنی اسرائیل یعنی یہود کی بستیاں کی وہاں آباد تھے اوس اور خزرج یہ قوم وہاں آباد تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت کے ساتھ ساتھ سمجھاتے رہے ہیں تو مشرقینی مکہ کا یہ خواہش ہوتا تھا کہ یہ لوگ ہے پڑھے لکھے کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہلی کتاب کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات ہے وہ تورات تو انجیل میں موجود ہیں یہ نہ ہو کہ یہ لوگ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرے اور نبی مان لے تو ان کی کوشش بھی یہی ہوتی تھی کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہیں اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا فرمایا یعنی دعوت کا سلسلہ چلایا اور ساتھ ساتھ نصیحتیں فرماتے تھے اور ایک مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک عہد عمومیتا جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کیا کرے اللہ کو واحد اللہ شریک مانے دوسرا عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے ساتھ وہ یہ تھا کہ ہمارا اور آپ کا کیا ہے آپس میں ایک تعلق ہے میں اولاد اسماعیل میں سے ہوں تو میں اولاد کس میں سے ہو موسیٰ میں سے ہو تو لہٰذا ہمارے آپس میں ایک معاہدہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے انہوں نے یہ معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لیا اگر ہمارے اوپر کوئی دشمن حملہ اور ہوتا ہے تو ساتھ آپ نے بھی ہماری کیا کرنی ہے مدد کرنی ہے اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ اور ہوتا ہے تو لہٰذا ہم آپ کی کیا کریں گے مدد کریں گے کیونکہ مدینہ میں رہنا جو ہے تو یہ عہد تھا تو اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ یہ نعمتیں بھی ساتھ ساتھ اللہ نے ذکر فرمائی کہ دیکھیں تمہاری اوپر بڑی انعامات میں نے کی لہذا ان کا راج لگتے ہوئے آپ کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا کریں اس کی مخالفت نہ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اوفدی میرا جو معاہدہ ہے میرے ساتھ جو عہد کیا تم نے اس کو پورا کیا کرے وہ عہد کیا ہے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا اس مساق کی طرف بھی اشارہ ہے اور ساتھ ساتھ وہ عہد اسماعیلی بھی ہے اس کا بھی اس میں مفسرین ذکر فرماتے ہیں کہ اس کا کیا کریں آپ ایفا کیا کرے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میری عہدداری کریں گے تم اوفی فی و میں تمہاری عہد یعنی عہدداری بھی کر لوں گا اور تمہارے جو عہد ہے میرے ساتھ وہ بھی میں پورا کر لوں گا اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وہ عیا یا اور خاص مجھ سے ہی ڈرا کرے خاص جو ڈرنا ہے ہاں جی تو صرف مجھ سے ہی تم ڈرو اور دنیا میں کسی سے تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے کسی کے دب دبے سے کسی کے زور سے کسی کے مالیت سے تمہیں مرغوب نہیں ہونا چاہیے تم صرف اور صرف مجھ سے ڈرا کرے تو تم اپنی زندگی میں کامیاب رہو گے اگر تم دنیا میں کسی اور کی طاقت سے یا کسی اور کے مال وغیرہ سے آپ ڈرتے ہو اور تمہاری آنکھیں ان کے مال کے اوپر ہو یا کسی بندے کے دب دبے کے اوپر ہو تو لہٰذا یہ تمہارے لیے کامیابی کے کیا نہیں ہے اسباب نہیں ہیں تو صرف صرف مجھ سے ڈرا کرے اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمائے و عی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کہتے رہتے ہیں تو اس کی بات مانا کرے صرف اور صرف مجھ سے ڈرا کرے باقی میرے علاوہ کسی سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارا خالق تمہارا مالک میں ہوں تمہیں پالنے والا وہ میں ہوں تو اللہ رب العزت نے اس طرح اشارہ فرما دیا کہ آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے تو لہٰذا اس معاہدے کا کیا رکھیں راج رکھیں اور اس کی افاہ عہد رکھا کریں اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حکم دیا ان کو کہ ایک تو افائے عہد ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے اللہ کی نعمتوں کو وقتاً فوقتاً یاد کیا کرے تاکہ تو اللہ کی ذات اس کی شان تمہیں یاد رہے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ آ مینو بیما انزل تم مصد <مَعَكُم> تم ایمان لیاؤ بما اس چیز پر جو میں نے اتارا ہے وہ کیا ہے وہ قرآن کریم ہے جو میں نے قرآن کریم کتاب اتاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مانو اس پر ایمان لیاؤ یہ ایسی کتاب ہے مصد کلمہ معکم۔ جو یہ تصدیق کرتی ہے یہ کتاب اس چیز کی جو کہ تمہارے پاس سے ہے مطلب قرآن کریم جو کہ آسمانی کتاب ہے میں نے اتاری ہے تمہاری تورات کی تصدیق کر رہی ہے اس کی کوئی مخالف نہیں ہے جو باتیں تورات میں ہیں اللہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ قرآن قریب میں بھی ہے ٹوٹلی وہی باتیں ہیں وہی دعوت ہے تو لہٰذا کوئی مخالفت کی بات ہے نہیں کہ تم مخالفت اس میں کرو کوئی دونوں میں فرق ہی نہیں ہے لہذا لہٰذا قرآن کریم کی تصدیق کر رہا ہے جب تصدیق کر رہا ہے تو اس کو ماننا چاہیے تو اس لحاظ سے اللہ نے فرمایا کہ کوئی مخالف کتاب نہیں ہے اور ولا تک اولا تم مت ہو جاؤ پہلے کافر قرآن کریم کے بارے میں تم پہلے منکر اس کے نہ بن جاؤ کیونکہ تم ہو پڑے لکھے لوگ اور تم کو دنیا میں لوگ پڑھے لکھے سمجھتے ہیں سمجھدار سمجھتے ہیں اور تم سے لوگوں کی کیا ہے توقعات ہے کیونکہ ایک بے آدمی پڑھا لکھا نہ ہو ایک غلط کام کرے وہ برا نہیں لگتا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کیا ہے اول کافر نہ بن جاؤ اس پہ ورنہ تم تمہاری بدنامی بہت بڑی ہو جائے گی اور یہ تمہارے شاع نشان نہیں ہے کیونکہ تم نے پہلے بھی آسمانی کتابیں پڑھی ہیں اور تمہیں پتا ہے تمہاری طرف پہلے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے دعوتیں دی ہیں تمہیں سمجھایا ہے تو لہذا یہ کوئی پہلا نبی نہیں ہے نہ کوئی پہلی کتاب تمہاری اوپر اتری ہے تو لہٰذا اس کی اسی طرح مانو جیسے کہ تم تورات کو مانتے تھے علیہ السلام کو مانتے تھے اور تم پہلے کافر نہ بن جاؤ ورنہ تم بدنام ہو جاؤ گے ملا تشتروب آیتمن کلیلہ یفت یہاں سے اللہ رب العزت جو قرآن کریم کے فروخت ہے اس کے مانت فرما رہے ہیں کہ آپ حق پوشی نہ کیا کریں اور اسی طرح جو احکامات ہے دین فروشی یہ نہ کیا کرے احکامات کو نہ بدلا کرے پیسے لے کر اسی لیے اللہ نے فرمایا ولا تشتروب آیاتی نہ خرید لو میرے آیات کے مقابلے میں سمن قلیلا تھوڑے سے پیسے سمن قلیل اس لیے کہا در حقیقت یہ متاعن قلیلن ہے اصل مقصود خرید و فروخت سے متا ہی ہوتا ہے ساز و سامان ہوتا ہے لیکن یہ سمن جو ہے یہ ذریعہ ہے کرنے کے لیے سمن ہے پیسے ہے تو متا آئے گا اگر پیسے نہیں ہے تو متا حاصل نہیں ہوگا تو اس وجہ سے اللہ نے ذکر سمن کا فرما لیا مراد کیا ہے وہ متاح ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میرے آیتوں کے بدلے میں احکامات کے بدلے میں تم سمن قلیل نہ لیا کرے سمن قلیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ایک ایک حکم یہ بڑا قیمتی ہے اگر دنیا کی ساری چیزیں آپ اکٹھی کر لیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا قیمت ادا نہیں کر سکتی تو لہذا اللہ کا دین بہت اونچا ہے اور جو دنیا کے منافی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ نے سمنی قلیل کہا یہ مطلب نہیں ہے کہ آیتوں کو تھوڑے پیسوں سے نہ بیجا کرے مطلب زیادہ لیا کرے خیر ہے نہیں یعنی جب ممانعات قلت کی آئی ہے تو ممانعات کثرت کی بطریق اولا یہاں موجود ہے جب قلیل سمنی قلیل سے منع فرمایا تو سمن کثیر سے تو بطریق اولا کیا ہے یہاں منع ہے اللہ نے فرمایا کہ ولا تشترو بی سمن کلیلہ ویا اور خاص ہی مجھ سے ڈرا کرو خوف دل میں رکھو خاص خوف جن رکھنا ہے مجھ سے رکھو اللہ فرماتے ہیں اور کسی سے نہ ڈرا کرو کیونکہ کسی سے کسی اور سے ڈرنا یہ بیجا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل ڈر وہ اللہ کی ہونی چاہیے کیونکہ گرفت چپ کرنی ہے تو اللہ نے کرنی ہے حساب کتاب لینا ہے تو اللہ نے لینا ہے تو اور کوئی آپ کو پکڑنے والا کوئی گرفت کرنے والا کوئی ذات نہیں ہے ماں سوائے اللہ کے لہذا اللہ سے ہی ڈرا کرے پھر اللہ فرماتے ہیں ولاۃ البص الحق بالواقل یہ حق پوشی کی اللہ کیا فرماتے ہیں ممانعت فرماتے ہیں یہاں سے کہ آپ تلویز حق بالباطل نہ کیا کرے تلویز کا مطلب ہے لفظ کہتے ہیں کسی چیز کو خلط مل کرنا مبنی، مبنی، مبنی؟ یعنی حق اور باطل کو مکس کرنا تاکہ پتہ نہ چلے کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس طرح نہ کیا کرے اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا حق حق ہے اور باطل باطل ہے دونوں کے درمیان میں تمہیں تمیز آنی چاہیے اور جب لوگ پوچھیں تو لوگوں کو بھی تمیز سے بات کریں حق کا اور باطل کے درمیان میں تمیز کی وضاحت کیا, کیا, کیا کرے تو لہٰذا اللہ نے فرمائے کہ اللہ تعلص الحق حق خوشی نہ کیا کرے حق کو نہ خلط کرے کس کے ساتھ باطل کے ساتھ اور اللہ فرماتے ہیں وہ تق الحق اور تم حق کو چھپاتے ہو حق بات جب آ جاتی ہے تو اس کو چھپاتے ہو وہ ان اور حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو اسی طرح ایک دفعہ کوئی مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو ہمارے تورات میں ہے نہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی تھے اور ایمان لے آئے تھے یہود کے علماء میں سے ہیں اور غالباً تورات کے حافظ بھی تھے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ تورات میں موجود ہے یہود کیا آپ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ آپ تورات لیں جب تورات لیں وہ مسئلہ نکالنے لگے تو اس جگہ پر ایک یہودی نے ہاتھ رکھا کہ اس مسئلے کا وضاحت نہ ہو جائے چھپا، چھپانے کی کوشش کی عبداللہ ابن سلام نے اس کا ہاتھ اٹھا کے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے یہ مسئلہ یہاں اسی طرح لکھا ہوا ہے جیسے کہ قرآن میں ہے تو فرق کوئی نہیں ہے تو لہٰذا یہ چھپا لیتے ہیں اللہ رب العزت نے اس بات سے ان کو منع فرمایا کئی جگہوں پہ حق کو چھپا لیتے تھے پیسے لے کر مسئلے کو چینج کرتے تھے تبدیل کرتے تھے امیر آدمی کے لیے مسئلہ کچھ ہوتا تھا اور غریب کے لئے حکم کچھ ہوتا تھا تو اس وجہ سے امیر آدمی کو پیسے لے کے چھوڑتے تھے تو یہ حق کا چھپانا ہوا تو حق پوشی سے اللہ نے کیا فرمایا منع فرمایا روکا ان کو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اندر خرابی ہے تمہارے اندر یہ کمی ہے تمہارے اندر یہ نقصان ہے بتا تم الحق قوان تم تم حق کو چھپاتے ہو اور حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ غلط بات ہے یہ حق کا چھپانا اس کو تم اچھی طرح جانتے ہو لیکن پھر بھی یہ کام تم کرتے ہو لہٰذا یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تو یہ بنی اسرائیل کے کچھ اللہ رب العزت نے یعنی کچھ خصلتیں بتائی کہ اے بن اسرائیل تلوی سے حق بالباطل یہ تمہاری ایک خرابی ہے یہ نہ کیا کرو کہ کتمان حق یہ تمہارے اندر خرابی ہے یہ نہ کیا کرو اور اسی طرح اشترا بآیات اللہ یعنی دین فروشی جو ہے یہ تمہارے اندر ایک خرابی ہے یہ تم نہ کیا کرے اگر تمہیں کسی چیز کا ڈر ہے تو صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے باقی کسی کو ہاں جی آپ اپنے لیے یعنی ڈر کا ذریعہ نہ بنائیں نہ دنیا کو نہ کسی کے دبدبے کو نہ کسی کے زور کو لہذا صرف اور صرف اللہ سے ڈرا کریں پھر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کچھ احکامات اور بیان فرما رہے وہ امین و بیما انزل تو مصدق معکم ایک حکم تو یہ تھا کہ قرآن کریم پر ایمان لے جب ایمان لے تو پھر عمل صالح بھی کیا کرے اللہ رب الزت نے اس عمل صالح کی طرف اشارہ فرمایا و عقیم الصلاح تھا تم اقامت کیا کرے نماز کی یعنی نماز کو قائم کیا کرو تم زکات ادا کیا کرو ورک رکو کرنے والوں کے ساتھ مار رہا کیا ورک مار رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کیا کرو یعنی رکو کیا کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اس اشارہ کر دیا جماعت کی طرف تم جب بھی نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ پڑھو کیونکہ جو لوگ رکو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ رکو کرنا مطلب یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں جب امام رکو میں جاتا ہے تو سارے لوگ چلے جاتے ہیں تم بھی جایا کرو یعنی مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ورکاؤ مار الراکعین اللہ نے کیوں کہا اس لیے کہ مسلمانوں جیسا نماز پڑھا کرو کیونکہ یہودیوں کے نماز میں رکو نہیں ہوتا تھا یہودی نماز پڑھتے تھے لیکن بغیر رکو کے ان کی نماز نماز میں رکو نہیں ہوتی تھی تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ طرز نماز جو ہے وہ اپنی چھوڑ کر مسلمانوں کی طرز نماز کو اختیار کرنا ہے کیفیت نماز جو مسلمانوں کی ہے ان کو اب اختیار کرے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کیا کرے کیونکہ تمہاری نماز میں رکو نہیں ہے تو تم نماز مسلمانوں جیسا پڑھا کرے تو مسلمانوں والی نماز جو کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہو گئی تھی تو اس طرح نماز پڑھا کرے تو اللہ رب العزت نے اس طرح اشارہ فرما دیا یہ چند یہاں اللہ رب العزت نے ان کی وہ بتا دی ابھی بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر جو اللہ نے فرمایا کہ اس کو رونیا متی علت یا نام تو عادقم و افو بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرعون سے نجات دے دی فراون کیا کرتا تھا ان کے بچوں کو قتل کر کے اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا, تھا اللہ رب العزت کیونکہ فرعون بادشاہ رہے اور اس نے خدائی کا دعوی کر رکھا تھا بنی اسرائیل کے اوپر انہوں نے بڑا ظلم کیا ان کو غلام رکھا تھا اپنا اور اس پہ ظلم کیا کرتے تھے تو وہ نعمتیں اللہ رب العزت اگلی رکو میں تفصیل سے بیان فرما دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب فرعون نے تمہارا پیچھا کیا تم کو پکڑنے لگے تھے موسیٰ علیہ السلام تمہارے ساتھ تھے تو اللہ رب العزت نے بحر کو حکم دیا تو اس بحر میں تمہارے لئے راستے بن گئے اور تم کو اللہ نے نجات دے دی اور فرعون جب پہنچا انہیں راستوں پر اس کی لشکر تو اللہ تعالی نے ان کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے اس منظر کو تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت تمہارے اوپر ہوگی یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا تھی ایک بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ نے تمہارے اوپر فرمائی تو لہٰذا اس کا بھی ذکر کیا کبھی کیا کرے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا اللہ کے احسانات یاد آئیں گے تو لہٰذا اللہ کی بات ماننی ہے تم نے اور کسی کی بات نہیں ماننی دائیں بائیں نہیں ہونا تم نے اور اسی طرح تم سے غلطی ہو گئی تھی جب علیہ السلام کو ہی طور پہ چلے گئے تم نے ایک بچھڑے کو خدا بنا کر رکھا اور آپ اس کی عبادت کرنے لگے اور تم نے ظلم شروع کر دیا پھر اس کے بعد اس کو بھی میں نے معاف کر دیا یہ تمہاری بہت بڑی غلطی تھی اللہ کے ساتھ تم نے شریک بنا کے رکھا لیکن اللہ رب العزت نے اس سے بھی عفو فرما دی اور درگزر فرما دی تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو تمہاری اوپر ہو گئی تھی اور اسی طرح مس علیہ السلام کو اللہ نے ایک شاید کی کتاب دی جو کہ تورات ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ تمہاری اوپر ہو چکی تھی اور اس تورات کے ذریعے سے تم صحیح راستے پہ چل سکتے تھے اور تمہیں اللہ تعالی نے صحیح راستے پہ چلنے کا کیا دے دی ایک راہنما کتاب دے دی تو لہٰذا یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے پھر اللہ رب العزت نے اس شرک کے بعد تمہارا تو بھی قبول کر دیا اور اسی طرح تم نے علیہ السلام سے بڑی باتیں کی کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ اللہ کو ظاہری طور پہ ہمیں آپ دکھائے نہیں اللہ کو ہم اپنے انکوں سے جب تک نہیں دیکھتے تو لہٰذا ہم تم کو نہیں مانتے تم پر ایمان نہیں لاتے اللہ رب العزت نے ان کی کچھ خرابیاں تھی وہ بھی ذکر فرمائی اس کے باوجود اللہ رب العزت نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہارے ساتھ معاملہ جو ہے نا وہ رحم کا رکھا تو اللہ طباب الرحیم ہے تو لہذا تم ان باتوں کو بھی یاد کیا کریں پھر اللہ رب العزت نے ان کو مار دیا تھا مارنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا ٹھیک ہے نا جی تو یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے کی زندگی دوبارہ دے دی اللہ نے بنی اسرائیل کو تو لہٰذا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو اس کو بھی آپ یاد رکھا کریں پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے تیار کھانے پینے کی چیزیں ان کو بیچنی شروع کر دی بغیر محنت کے بغیر کسی قسم کے ان کو تیار کانا ملتا تھا من و ٹھیک ہے نا جی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اللہ کے جو طیب رزق ہے اس میں سے قایا کرو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے انہوں نے اپنے نفسوں کے ظلم کیا ناشکری کی تو لہٰذا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمتیں تھیں ان نعمتوں کو یاد کیا کرے اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو فرعون کے بعد وہ سلطنت خلافت ان کو دے دی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس پریے میں داخل ہو جاؤ اور جی بھر کے کایا کرو جہاں سے تو دل کرے لیکن جب داخل ہو تو سیدہ کر کے داخل ہو یعنی آجزی کر کے آجزی اختیار کرو فرعون جیسا آپ سرکشی نہ کرے فرعون جیسا تم تکبر نہ اختیار کرے ورنہ تکبر اور سرکشی سے فرعون نے فلاح نہیں پائی تو تم بھی نہیں پاؤ گے تو لہذا آجزی اختیار کیا کرے یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ اپنی نعمتوں کا کیا فرمایا ان کے اوپر ذکر فرمایا کہ یہ یہ میں نے نعمتیں فرمائی صورت عراف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے انشاءاللہ تفصیل سے تو یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں تھیں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کا اس لیے ان کو فرما رہے ہیں کہ تم کہاں پھر بے راہ روی کا شکار نہ ہو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اتنے اتنے احسانات کر رکھے ہیں تو لہٰذا تم اس کے حقدار ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں کیونکہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو اور اللہ کے خاص نظر ہے تمہارے اوپر تو لہٰذا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور جو یہ آخری کتاب ہے آسمانی اس کی مخالفت کرے اگر مشرقینی مکہ کرتے ہیں تو ایک وجہ سے وہ بیچارے چارے سارے کے سارے ان پڑھ ہے امی ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں جاہل ہے تو لہٰذا وہ اگر کرتے ہیں تو ان پر اتنی عائد کی بات نہیں ہے لیکن چون کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو اور تمہاری اوپر خاص اللہ کی رحمتیں ہیں تو لہٰذا تمہیں یہ چیز زیب نہیں دیتا تو آپ کم از کم ایسا نہ کیا کرے لہذا یہ آپ کی شائع نشان نہیں ہے تو آپ سیدھی سیدھی بات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ شروع کرے اور اس کو مانے اللہ رب العزت اس بات کی طرف ان کو دعوت دے رہے ان کل سے امراس بل بر و تنسع النفس و من یہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سبق اس کے بعد کسی اور کا انشاءاللہ اللہ پیریڈ ہوگا اگر کوئی پڑھانا چاہے تو ان شاء اللہ ہوا ہے